کثرت سوال سے منع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تاکید کے ساتھ اپنی امت کو زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا ہے زیادہ سوالات کے بہت زیادہ نقصانات ہیں اور اس عادت کی وجہ سے انسان کے اندر عمل کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ زیادہ سوالات نہیں کرتے مگر بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں جبکہ بعض سوالوں میں الجھے رہتے ہیں بعض لوگوں سے آپ کہیں کہ یہ پہاڑ اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دو تو وہ فورن اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اور اپنے کام میں لگ جاتے ہیں ایسے افراد کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں اور ان سے عظیم الشان کام لیتے ہیں جبکہ بعض افراد سے آپ کہیں کہ یہ کاغذ اٹھا کر میز پر رکھ دو تو وہ اس پر بھی دس سوال پوچھ لیتے ہیں ابھی اٹھاؤں یا بعد میں ایک ہاتھ سے اٹھاؤں یا دونوں سے ابھی میرا وضو نہیں ہے اگر اس حالت میں اٹھا لوں تو حرج تو نہیں ہوگا اٹھا کر میز پر کس جگہ رکھوں وغیرہ وغیرہ ایسے لوگ خود بھی مشکل میں پڑتے ہیں کام بتانے والے کو بھی مشکل میں ڈالتے ہیں اور اکثر بڑے کاموں سے محروم رہتے ہیں اب استخارہ کا معاملہ دیکھ لیں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن غلط باتوں کو شیطانی اضافہ قرار دیا وہ تمام باتیں بزرگوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں کیوں پیدا ہوئیں وجہ اس کی یہی زیادہ سوالات کی بری عادت ہے حضرت آقہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جامع الفاظ میں استخارہ کی ہر بات سکھا دی مثلاً نمبر ایک استخارہ ہر کام میں ہے صرف شادی وغیرہ بڑے کاموں کے لیے نہیں نمبر دو استخارہ صرف تردد کے وقت نہیں بلکہ جب بھی کسی کام کا ارادہ ہو اس میں تردد ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ لو کہ یا اللہ خیر ہے تو ہو جائے خیر نہیں تو مجھے اس سے بچا لیجئے نمبر تین دو رکعت فرض کے علاوہ ادا کرنی ہے یعنی دو رکعت نفل ادا کرو نمبر چار دو رکعت کے بعد استخارہ کی دعا پڑھنی ہے اور اپنی حاجت کا نام لینا ہے اب ایک بعمل مسلمان کے لیے اس میں کوئی پوچھنے والی بات باقی نہیں رہ گئی بلکہ مزے ہو گئے کہ اتنا آسان عمل مل گیا لیکن سوالات کرنے والوں نے فوراً سوالات کی توپیں کھول دیں استخارہ میں نیت کیا کرنی ہے دو رکعت کس وقت پڑھنی ہے دو رکعت میں صورتیں کون سی پڑھنی ہیں یہ دو رکعت الگ پڑھنی ہیں یا کسی اور نفل مثلاً اشراق تحیط الوضو میں بھی اس کی نیت ہو سکتی ہے استخارہ کی دعا کتنی بار پڑھنی ہے اس دعا سے پہلے کیا پڑھنا ہے اس دعا کے بعد کیا پڑھنا ہے استخارہ کی نماز کے بعد سونا ہے یا جاگنا سونا ہے تو بائیں کروٹ سونا ہے یا دائیں باوضو سونا ہے یا بے بضو بابضو سوئے مگر ابھی جاگ رہے تھے کہ وضو ٹوٹ گیا اب کیا کرنا ہے استخارہ کتنی بار کرنا ہے استخارہ دن کو کرنا ہے یا رات کو بس سوالات ہی سوالات اب علم نے دیگر احادیث اور قوانین کو سامنے رکھ کر ان سوالات کے ہر شخص کے مطابق جوابات دیے اس طرح وہ جوابات بھی استخارہ کی اصل حقیقت کا حصہ بنتے گئے اور یوں استخارہ مشکل سے مشکل ترین ہوتا چلا گیا اور بلاخر بے شمار مسلمان اس نعمت سے محروم ہو گئے حالانکہ یہ ایسی نعمت ہے جو انسان کو طرح طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچانے کا ذریعہ ہے بلکہ بڑے بڑے فتنوں سے بچانے کا بھی اہم ذریعہ ہے آج لوگ ہر کسی کی بات سننے اور بیان سننے بھاگ جاتے ہیں اور پھر طرح طرح کی غلطیوں اور گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اگر مسلمانوں میں استخارہ کا عمل ہو اور وہ دو رکعات کی اس عبادت کی قیمت سمجھیں تو بڑے بڑے فتنوں سے بچ جائیں مگر افسوس کے مسلمان کے پاس موبائل اور نیٹ کے لیے گھنٹوں کا ٹائم ہے جب دو دور کے لیے پانچ منٹ نہیں ہیں حضرت اقدس بن نوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں دور حاضر میں اس امت کا شرازہ جس بری طرح سے بکھر گیا ہے مستقبل قریب میں اس کی شرازہ بندی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا جب استشارے کا راستہ بند ہو گیا یعنی مشورے کا راستہ بند ہو گیا پتہ نہیں چلتا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر تو کس سے مشورہ کیا جائے تو اب صرف استخارہ کا راستہ ہی باقی رہ گیا ہے حدیث شریف میں تو فرمایا تھا ما خواب بنست و مَ ندم منستار جو استخارہ کرے گا خائب و خاسر یعنی نقصان اور خسارہ اٹھانے والا نہ ہوگا اور جو مشورہ کرے گا وہ پشیمان و شرمندہ نہ ہوگا عوام کے لیے یہی دسول العمل ہے کہ اگر کوئی ان فتنوں میں غیر جانبدار نہیں رہ سکتا تو مصنون استخارہ کر کے عمل کرے اور امید ہے کہ استخارہ کے بعد اس کا قدم صحیح ہوگا